جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدا الحمد اللہ وقفا وصلاۃ وسلم علیہباد اما بعد امّ فوض من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالبرَََََََََََََََحطططُمفيقو تن مما تحبون قرآن مجید کا چوتھا پارہ ان کلمات سے شروع ہوتا ہے اور لن تنالو کے الفاظ سے پہچانا جاتا ہے چوتھے پارے کا تین چوتھائی حصہ صورت عالِ عمران کی بكيہ آیات پر مشتمل ہے جب کہ اس کا ربع آخر سورہ نساء کی ابتدائی آیات پر مشتمل ہے اس کی ابتدائی آیت بہت زبردست ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم کبھی بھی نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کے راستے میں اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہیں دل سے اتری ہوئی شے جسم سے کپڑا ہوا اترا ہوا کپڑا ناپسندیدہ کھانا اللہ کے راستے میں دے کر یہ سمجھنا کہ اس نے کوئی بڑی نیکی کمائی ہے یہ خام خیالی ہے اس میں تو شبہ نہیں ہے کہ وہ چیز کے جو آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے آپ کسی ایسے شخص کو دے دیں کہ جس کے کام میں آ جائے تو یقیناً جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تم ذرا برابر بھی کوئی نیکی کرو گے تو اس کو اپنے سامنے پاؤ گے لیکن اس کو کوئی اونچی نیکی سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ اس سے انسان کوئی اعلیٰ مراتب پر فائز ہو گیا ہے یہ خام خیالی ہے اس کے بعد خانہ کعبہ کی عظمت کا ذکر ہے اننا اول بیتن وود النا سے اللہ دی ببکہ یقیناً سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کر سکیں وہ مکے میں واقع ہے یعنی خانہ کعبہ مسجد حرام اس کے بعد اسور اس وبارکہ میں مسلمانوں سے خطاب شروع ہوا ہے اور اس کو تین نکاتی ایک لاہ عمل دیا گیا ہے سب سے پہلے یہ کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے یا اللہ آمن و اطق اللہ حقہ توقات ہی ولا تم تن اللہ مسلمون اور دیکھنا تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو یہاں مسلمان کو دونوں معنوں میں لینا چاہیے ایک تو مسلمان ہونا اصطلاحی معنوں میں کہ انسان کو ایک کلمہ گو کی حیثیت سے موت آئے وہ اس حال میں اس دنیا سے جائے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہو یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے اور دوسرے اس کے لغوی معنی کے اعتبار سے مسلمان ہونے کے معنی یہ ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہو اللہ تعالیٰ کے دین پر کار بند ہو تو یہ حالت اسلام ہے ان دونوں کی ضرورت ہے پھر یہ کہ موت انسان کے علم میں نہیں ہے کہ وہ کب آنے والی ہے لیکن اگر انسان ہر وقت اللہ کی اطاعت میں لگا رہے تو جب بھی موت آئے گی حالت اسلام ہی میں آئے گی اس کے بعد فرمایا گیا کہ وا تسم و بحب اللّہ جمی ولا تفرق یہ دوسرا نقطہ ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور باہم متفرق نہ ہو تفرقہ پیدا نہ کرو مراد اس سے یہ ہے کہ تم اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھامو تو اس میں تفرقہ تفرقے کا امکان کم ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جتلایا گیا کہ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جو اس نے تم پر فرمائی تھی کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے درمیان الفت پیدا فرما دی اور تم بھائی بھائی بن گئے خاص طور پر یہ معاملہ اوثر خضرت کا معاملہ ہے کہ ان کے درمیان دشمنیاں تھیں عداوتیں تھیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ان کے درمیان محبت پیدا ہوئی اور وہ بھائی بھائی بن گئے تیسرا نقطہ ارشاد فرمایا کہ ولتکم منکم من کم امتوں یدعون الخیر اور چاہیے کہ تم میں ایک امت ایک ایسا گروہ تو ضرور ہو کہ جو خیر کی طرف بلائے اور یامرون بالمعوف و انہاؤ نادل من وہ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے ویسے تو خیر کا لفظ جو ہے وہ عام طور بھلائی نیکی کے لیے آتا ہے اچھائی کے لیے آتا ہے لیکن ایک اصطلاح کے کی حیثیت سے خیر کا لفظ جو ہے وہ انسانی فلاح کے کاموں کے لیے آتا ہے یعنی ایک دوسرے کو انسانی فلاح کے کاموں کی طرف بلانا اور نیکی کے تلقین کرنا اور برائی سے روکنا ویسے تو آگے جا کر اس کو امت مسلمہ کا بنیادی مقصد قرار دیا گیا ہے کہ کم تم خیرہ امت اخرجت الناس کیا مسلمانوں تم بہترین امت ہو کیوں بہترین ہو اخرجت الناس تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو اپنے لیے نہیں جیتے وہ جو اقبال نے کہا تھا ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے بلا شبہ امت مسلمہ کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت اللہ کے نام کو اس دن زمین پر زندہ رکھنا اور اللہ کے دین کو اس زمین پر قائم کرنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت اثر ملتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا اپنے امارت کے زمانے میں کہ مسلمانوں کے ہاں حل آیا یہ کھیتی باڑی والا جو حل ہوتا ہے اس وقت کی یہ جدید مشینری تھی تو حوت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ایک عجیب خطبہ ارشاد فرمایا بہت دور اندیش انسان تھے دین کی سمجھ رکھنے والے شخص ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور ڈانٹا مسلمانوں کو اچھا اب تم بیلوں کی دمیں مروڑا کرو گے کیا اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا تھا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب بھی انسان اپنے پروفیشن میں کوئی جدید مشینری انٹروڈیوس کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں اس کام اس کی دلچسپی بڑھتی ہے اپنے پروفیشن میں اب دن کے ہیں تو چوبیس گھنٹے اور جتنے سال بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کسی انسان کو عمر عطا کی ہے اس کی عمر تو اتنی ہی ہے اب اسی میں سے اس نے اپنی معاشی جد و جہد بھی کرنی ہے انہیں گھنٹوں میں اس نے آرام بھی کرنا ہے اور انہیں گھنٹوں میں اس نے اپنی دین بھی اپنا دین بھی کمانا ہے اور اپنے مشن پر بھی کام کرنا ہے تو جب انسان کی اپنے پروفیشن میں اپنے کاروبار میں دلچسپی بڑھے گی تو کس کوسٹ پر بڑھے گی اس لیے تو آرام تو ایک مجبوری ہے کس کاسٹ پر بڑھے گی وہ اس مشن کے کاسٹ پر بڑھے گی تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اس کو بھانپا اس کو پہچانا اور مسلمانوں کا اس پر متنوع فرمایا تو کن تم خیرہ امتن اخرجت الناس تم بہترین لوگ ہو نو انسانی کے لیے پیدا کیے گئے ہو تمہارا تو کام ہی بھلائی کو پروموٹ کرنا اور برائی کا سد کرنا ہے تو ان اللہ اور تم اللہ پر یقین کامل رکھتے ہو اس کے بعد مسلمانوں کو وارننگ دی گئی آیت نمبر ایک سو اٹھارہ ہے بہت امپورٹنٹ آیت ہے یا بتانا تم اندونے اے ایمان والو اپنے علاوہ دوسروں کو رازدار نہ بناؤ اور بڑی زبردست وارننگ دی گئی ہے کہ یہ لوگ تمہاری تکلیف پر خوش ہوتے ہیں اور تمہارے اندر فتنہ انگیزی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور ان کی دشمنی تو ان کی زبانوں سے ظاہر ہوئی رہی ہے اور جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے آیت نمبر ایک سو تیس میں سود کے کھانے سے منع کیا گیا اس کے بعد آیت نمبر ایک سو تینتیس میں ارشاد ہوا وہ سارے علا مغفرت عمر الرب جنتن ارد و جنت حسماوا تو اور دوڑو لبکو دوڑ لگاؤ اپنے رب کی بخشش کے حصول کے لیے رب العالمین کی بخشش یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے یعنی قیامت کے دن اگر کسی شخص کو اللہ تعالی کی طرف سے ایک ورڈ آف فرگیونس مل جائے ایک مغفرت کا کلمہ مل جاؤ جاؤ تمہیں بخشا یو آفن تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے تو فرمایا کہ اپنے رب کی بخشش کے حصول کے لیے دوڑ لگاؤ اور اس جنت کے حصول کے لیے اس جنت میں داخلے کے لیے دوڑ لگاؤ جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے اور وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے آیت نمبر 142 میں ارشاد ہوا ام حسبتم تم تدخل الجنہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ولما یعم اللہ الزینہ جاہدم انکم و یالم حالانکہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے سارٹ آؤٹ نہیں کیے تم میں سے وہ لوگ کہ جو جہاد کرنے والے اور اللہ کے لیے جھیلنے اور برداشت کرنے والے ہیں غزو عہد کے دوران جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت اندوہناک واقعہ پیش آیا کہ مسلمان گھر گئے مسلمان سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو پیش بندی کی تھی ایک خاص خطرے کی اس کی طرف صحابہ کرام توجہ نہ دے سکے اس کو اہمیت نہ دے سکے اور ان سے ایک سہو ہو گئی جس کے نتیجے میں خالد ابن ولید جو اس وقت قریش کے ایک بہت بڑے کمانڈر کی حیثیت سے تاک میں بیٹھے تھے انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا اور ستر صحابہ شہید ہوئے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کا دندان مبارک شہید ہوا آپ کا آپ کی رخسار کی ہڈی کا فریکچر ہوا آپ پر غشی تاری ہوئی اور ایک خبر مشہور ہو گئی کہ معذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں اس خبر پر مسلمانوں نے دل کے دل ٹوٹ کے مسلمانوں کے دل ٹوٹ گئے ان کی ہمتیں جواب دے گئیں اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ گئے جب اللہ کے رسول ہی نہ رہے تو پھر کیا لڑنا کیا لڑانا اس پر بڑی سختی سے کہا گیا فما محمد اللہ رسول کہ محمد ایک رسول ہی تو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ علیحدہ بات ہے کہ رسول ہونا بھی کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے لیکن یہاں ایک خاص ریفرنس سے بات ہے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے لہذا کل نفسن ذائق الموت ہر انسان کو موت تو آنی ہے اور اس خبر پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تم نے ہمت کیوں ہار دی اور یہی وہ آیت تھی جس کا حوالہ دیا جب واقعتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا حفت ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے حفت ابکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے آپ پہلے سیدھے گئے حضرت عائشہ کے حجرے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے چادر اٹھائی پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر مسجد میں آ کر سیدھے ممبر پر گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا من کانہ یابود محمد فین محمد قدمات جو کوئی تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ ان کا انتقال ہو گیا یس وہ من قانہ اللہ ہاں جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فین اللہ اللہ یموت تو اللہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی اور پھر یہ آئے تلاوت فرمائی مما محمد اللہ رسول قدغلط من قبل رسول محمد اللہ کے محمد ایک رسول ہی تو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں عنقلب تم اللہ اقابقم تو کیا تم الٹے پاؤ لوٹ جاؤ گے کفر میں چلے جاؤ گے نہیں تم اللہ کے بندے ہو اللہ زندہ ہے اسے موت کبھی نہیں آئے گی اس کے بعد مسلمانوں سے جو صحب ہوا تھا جو کوتاہی ہوئی تھی اس پر تبصرہ فرمایا آیت نمبر ایک سو باون میں فرمایا ولاقا صَدَقَكُمُ کا گم اور اللہ نے تو تم سے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا تھا استحسو نہ ہوں ہی جب تم اللہ کے حکم سے ان کو کاٹ رہے تھے ان کو واسل جہنم کر رہے تھے کفار کو حتہ اجا فشل تم یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے و تنازع تم اور تم نے تنازہ کیا ڈسپیوٹ پیدا کیا ہوا یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ عہد میں پہلے میدان عہد میں پہنچ کر عہد پہاڑ کو اپنے پیچھے کر لیا تھا اور یوں سمجھیے کہ تقریباً اپنا رخ مدینہ منورہ کی طرف کر لیا اور قریش کو الاؤ کیا کہ وہ سامنے آ جائیں اور ان کے پیچھے کوئی اوٹ نہیں تھی عہد پہاڑ کے ساتھ ایک چھوٹی تھی پہاڑی بھی تھی اور ان کے درمیان ایک درہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اگرچہ ہمارے پیچھے یہ پہاڑ ایک بہت بڑی اوٹ ہے جس کے پیچھے سے حملہ نہیں ہو سکتا البتہ یہ درہ جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے تو اس کے ڈینجر کو محسوس کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر انداز اس پہاڑی پر کھڑی کر کھڑے کر دیے اور انہیں حکم دیا کہ خواہ ہم سب شہید ہو جائیں اور تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں پھر بھی تم یہاں سے نہ ہلنا لیکن جب فتح ہو گئی فار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے مسلمانوں نے مالک اکٹھا کرنا شروع کر دیا تو اب وہ اوپر جو تیر انداز کھڑے تھے حکم دیا تھا کہ تم کسی صورت یہاں سے نہ ہلنا تو ان سے ان سے پینتیس افراد اف پینتی نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا کہ اگر جنگ ہار جائیں ہم تو اب تو فتح ہو گئی اور جنگ ختم ہو گئی اب یہاں بےکار ہے کھڑے ہونا باوجود اپنے کمانڈر کے کہنے کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ایک تعویل کرتے ہوئے نیچے اتر آئے اسی کی سزا تھی کہ جو بھگتنی پڑی اس پر تبصرہ فرمایا کہ یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے اور تم نے تنازعہ کیا اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تمہیں وہ شاید نظر آئی جو تمہیں پسند تھی عام طور پر تو رجحان یہ پایا جاتا ہے کہ کیونکہ مال غنیمت نیچے نظر آ رہا تھا لہذا وہ نیچے آ گئے لیکن آپ غور کریں گے تو محسوس ہوگا کہ غزبۂ بدر کے بعد مال غنیمت کا قانون تو نازل ہو چکا تھا اب وہ بات نہیں تھی کہ جو جو لوٹ لے اس کا نو اب تو ایک قانون تھا جس کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کا حصہ تھا پھر جو بھی پیادہ تھے اور جو سواری والے تھے ان کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے تھے تو اب وہ لوٹنے والی بات تو تھی ہی نہیں اصل بات یہی ہے کہ انہوں نے فتح دیکھ لی تھی سورہ صف کے اندر جسے فرمایا گیا وہ اخرا تو حبوناحا من اللہ و قریب۔ اور وہ دوسری شے جو بے دیوے تمہیں زیادہ پسند ہے وہ کیا ہے اللہ کی مدد اور جلد مل جانے والی فتح آیت نمبر ایک قرآن مجید کی بڑی عظیم آیات میں سے ایک ہے فبیمہ رحمۃ من اللّہ وم تفقد علیز القلب الفقد فافان وستقف الحم و شاور فل عمر فیضا اعظمتا فتح وکل اللہ واللہ یحب المتبکین یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آپ ان کے لیے بڑے نرم دل واقع ہوئے ہیں اور اگر آپ روڈ ہوتے کوڑے مزاج کے ہوتے اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد سے بھاگ جاتے ہیں بڑی عجیب آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واضح کیا جا رہا ہے اور ہمیں بھی یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانسار تھے وہ آپ کے جان سار اس لیے نہیں تھے کہ آپ اللہ کے رسول تھے بلکہ یہ آپ کی کمائی کے نتیجے میں تھا کہ آپ ان کے لیے بڑے نرم دل بڑے شفیق تھے لہٰذا وہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے آپ کے جان تھے اس میں ہم سب کے لیے آئندہ جو بھی دین کے خادم آنے والے ہیں آنے والے تھے آنے والے ہیں ان کے لیے رہنمائی ہے کہ یہ دل میں بات نہ ڈالنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تو اس لیے مضبوط تھی کہ اللہ کے رسول تھے نہیں جو کیریکٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں بیان ہوا ہے وہ کیریکٹر ہر امیر کے اندر مطلوب ہے اسی کو علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں لیا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جان پر سوز یہی حرخت سفر میر کارواں کے لیے اور اس کا الٹ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی سورہ عالِ عمران کے آخر میں بڑی زوردار آیات آئی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے روایات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میرے ہاں بسر کرنے کی باری تھی آپ تشریف لائے آپ لیٹے بستر پر اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ مجھے اجازت دو تو آج میں رات بھر اللہ کے حضور کھڑے رہنا چاہتا ہوں فرماتی ہیں میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول مجھے آپ کا قرب بہت پسند ہے اور یہ اس سے بھی زیادہ پسند ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر وضو فرمایا اور آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس رات آپ پر گریہ تاری تھا آپ قیام کے دوران اتنا روئے کہ آپ کا چہرہ مبارک اور داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی پھر رکوع و سجود آپ نے طویل فرمایا اور اس کے درمیان بھی آپ اس قدر روئے کہ زمین آنسوں سے بھیگ گئی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آ کر لیٹے اور کیونکہ آپ دائیں کروٹ یوں لیٹا کرتے تھے تکیے کے اوپر تو اس میں بھی آپ پر وہی گریا تاری رہا اور آپ کا تب کی تکیہ مبارک آپ کے آنسوں سے بھیگ گیا اس کے بعد فجر کا وقت ہوا حضرت بلال حسب معمول آپ کو بلانے کے لیے آئے تو جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھا تو دریافت کیا اللہ کے رسول آج کیا معاملہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ بلال آج میری یہ حالت کیوں نہ ہو اس لیے کہ مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں اننفی خلق سماوات ولاد وقت الل ونہاری لایات لا الل الباب یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں کلل الباب کے لیے دل والوں کے لیے سنسبل لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں اس کائنات کو غور و فکر کیا ہے کہ جب انسان اس کائنات کو دیکھتا ہے ایک سنسنسبل آدمی غور و فکر کرنے والا صبر و شکر کرنے والا حقیقت کو تسلیم کرنے والا جب اس شخص کو دیکھتا ہے اس کائنات کو تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کائنات کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ انسان ہے سورج ہو چاند ہو رات ہو دن ہو ہوائیں ہوں سمندر ہو خشکی ہو یہ سب انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور انسان آپ لائف سائیکل کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جانور فلاں کے کام آتا ہے فلاں پودا وہ کھاتا ہے پھر وہ جانور اس کے کام آتا ہے یا اس کی خوراک بنتا ہے اور لے دے کر وہ سب کچھ انسان کے کام آتا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ انسان کس کام آتا ہے انسان کے اندر دو قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں ایک تو اس کے طبی قوانین ہیں جو اس کے جسم پر لاگو ہوتے ہیں کہ اگر وہ گرم گرم چیز کو ہاتھ لگائے گا تو اس کا ہاتھ جل جائے گا اگر وہ گرم گرم چائے کا یا دودھ کا گھونٹ پی لے گا تو اس کا تالو اور اس کی زبان جل جائے گی اس کے ہونٹ جل جائیں گے لیکن اس کے مقابلے میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر وہ اخلاقی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے یعنی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی زبان پر کوئی چھالا نہیں پڑتا طوی قانون کے مطابق اگر وہ باسی اور خراب کھانا گلا سڑا کھانا کھاتا ہے تو اس کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے اسے گیسٹونٹرائٹس ہوتا ہے الٹیاں آتی ہیں موشنز آتے ہیں لیکن اگر وہ حرام مال کھاتا ہے اپنے بھائی کا مال جانبوج کا کر کر جاتا ہے تو اس کے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوتا یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ اگر یہ کائنات یقیناً جیسا کہ اللہ نے بنائی ہے اور اس کا مرکز میں ہوں اور یہ بڑی پرپزفل ہے با مقصد معلوم ہوتی ہے لیکن میرا مقصد کیا ہے ہو نہ ہو یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے کوئی اور عالم آنے والا ہے کوئی اور زندگی پیش آنے والی ہے کہ جس میں میری زندگی اتنی طویل ہوگی کہ جس میں میرے تمام برائیوں کی سزا مجھے مل سکے اور وہ طویل اتنی ہوگی کہ جس میں میری تمام نیکیوں کا بھرپور سلا بھی مجھے مل سکے وہ اس زندگی کے فریم ورک میں ممکن نہیں ہے تو رب نا ماخلکتا عالا باطلاء سبحانہ کا فقینہ عضابنار اور اس کے بعد پھر ایمان برسالت کا ذکر ہے کہ وہ لوگ کے جو ان نتائج تک پہنچتے ہیں یہ پکارتے ہیں پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ربانہ ان نا سمیع نا منادی یوناد ایمان کیا ہمارے رب ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو ایمان کی منادی کرتے ہوئے انعام و برب کم کہ اپنے رب کو مان لو فامنا تو ہم ایمان لے آئے اور پھر ان کی دعائیں ہیں کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیک و کاروں کے ساتھ موت دے, دے اس کے بعد پھر ان کی دعا کی قبولیت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو کسی بھی شخص کی نیکی کو ضائع کرنے والا نہیں ہو مرد ہو یا عورت ہو جائے کہ وہ لوگ جن کی قربانیوں کا یہ عالم ہے فلزینہ حاجر جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا وہ خرج و مند یا یہاں تک کہ اپنے گھروں سے نکال باہر کیے گئے وہ وضو فی سبھیلی اور انہیں میرے راستے میں ایزا پہنچائی گئی و قاتل اور انہیں اللہ کے راستے میں جنگ کی اور قتل ہو گئے تو میں لازماً ان کی برائیوں کو ان سے دور کروں گا اور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اجر کے طور پر ان کے اعمال کا اس کے بعد سورہ نساء آتی ہے سورہ نساء کے آغاز میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے اور پھر سورہ نساء کے آغاز میں توبہ کا مضمون آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا اپنے پر لازم کیا ہے کہ جو جذبات کی رو میں بہ کر گناہ کریں اور فوراً توبہ کر لے ہاں ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے کہ جو گناہ کرتے رہیں یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے اس کے بعد وراثت کا قانون زیر بحث آیا ہے اور چوتھے پارے کے آخیز میں حرمت کا قانون ہے یعنی وہ کون سے رشتے ہیں کہ جو حرام کر دیے گئے ہیں تم اپنی ماؤں سے نکاح نہیں کر سکتے تم اپنی بیٹیوں سے نکاح نہیں کر سکتے بہنوں سے پھوپھیوں سے خالاؤں سے بھتیجیوں سے بھانجیوں سے یہ مضمون کنٹینیوس ہے کہ پانچ چوتھا پارہ ختم ہو جاتا ہے بارک اللہ کلّہ ہلی والم فرقرآن العظیم و نَفانی و یا کم الناس قد جاءت وموعده بالربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدا ورحمه ل